بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حامیم والکتاب المبین حامیم کتاب روشن کی قسم اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِدُونَ کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو وہ اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے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 اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخل کرتے تھے فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَقْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُمْ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 جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کروی نزل اما دلد کزالی کا تو اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو لی تصب الوری ہی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 جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لاٹ کر جانے والے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْأَن إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقدر کی بے شک انسان سریح نہ شکرہ ہے امت خم میں کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے وہ بِمَا ضَرَبَ و مَثَلًا مسلم وَجْهُ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 قبل ہی فہوم بھی مستم یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں بل قالو ان جدنا آبا انا اتی ان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 إِلَّا قَال مُطْرَفُهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَمَّا أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ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 ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا في عقبه لعلهم اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع رہیں بل متا تو رسول بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو, کو اور ان کے باپ دادا کو متمتے کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا بِهِ كَافِرُونَ اور جب ان کے پاس حق یعنی قران آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے وقالو لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معیشتهم في الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم لیتخذ بعضهم بعضا سخذیا ورحمت ربک خیر مما یجمعون کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں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 سقفاً من عَلَيْهَا جی اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے وہ أَبْوَابًا یو عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں و وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں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 تد اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں حتی اذا انا بعد فبئس یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے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 کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو شریف گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو فبن فن تو اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے اونرین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 نول قومی کا وصوفت اس قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے اور لوگوں تم سے انقریب پرسش ہوگی وسلم من اوسلامی من قبلی کمی سلینا اجا الام دونوانی علی حت غلب اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں دے کر فراؤن اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں ماح جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے وما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 تو وہ عہد شکنی کرنے لگے وانا دافع في قومه قال يا قوم اليس ليكم مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کی نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں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 کو تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے قومه انہم غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی بے شک وہ نافرمان لوگ تھے فلم سفوناً تقمنا منهم جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا فجا اللہ اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا ولم ابن مثلا اذا قومك منه يصدون اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے وہ قلو تنا خیم امہ ماب ابو لگا جدلم بلہوم قومن خصمون اور کہنے لگے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 اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے وہ تو تمہارا الانیہ دشمن ہے ولم آئسا بل بین تک جیتم بل حکمتی ولی ابین لکم بادل تخت نفی فتق اللہ عقی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 بس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے من للذین ظلموا من عذاب يوم الیم پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے هل اللہ الساعة ان تأثیہم بغتتا وہم لا يشعرون یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آموجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو اللہ المتقین جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار کے باہم دوست ہی رہیں گے یا عبادلہ میرے بندو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے اللہ دینا آ منوی آیا جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے ادن نہ تم وہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ یو تو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 وہ تلکلتی تم تا اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے امال کا سلا ہے لکم فی ہا فا کی تم وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے ان فی عذاب جہن نہ اور کفار گناہ ہمیشہ دوزک کے عذاب میں رہیں گے لا فت ہوں فیملی سون جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے وہ میں غلام نہ ہوں کیوں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 نہاری ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے نہ خوش ہوتے رہے ام ابرمو فإننا مبرمون کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں ام لا نسمع سرهم لديهم کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہاں ہاں سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں قل ان كان فأنا أول کہہ دو کہ اگر خدا کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں صبح یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے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 وهو الحكيم العليم اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے اور وہ دانا اور علم والا ہے وتبارک الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون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 اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون